دل چمکتے ہیں تو جو گرج پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہا جاتا ہے اسی پر اس سورت کا نام سوریہ رات رکھا گیا اس کی ابتدا مقاط سے شروع کرنے کے بعد فوراً سر جی ریکارڈ کا وہ کرتا ہوں سر میں کئی دفعہ ریکارڈ نہیں بھی کی, یعنی بلکہ بہت ہی زیادہ دفعہ ریکارڈ نہیں ہوا ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں شروع کر لیتا ہوں جی تو دیکھیے جی شروع اس کا ہو رہا ہے حروف مقطعات سے اور حروف مقطعات کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ حروف مقطعات جن صورتوں کی ابتدا حروف مق سے ہوتی ہے اکثر ان کے بعد قرآن کریم کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں اصل میں مخالفین کو چیلنج ہوتا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک نوز باللہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام لے کر آ جاؤ میم را جس طرح کے بھی آئیں گے تو آپ دیکھیں گے جس علی لام میم ذالک الکتاب یہاں پہ بھی یہ ہوگا لام میم را آیات الکتاب تو حروف مقطعات کے بعد عموماً ایسا ہو رہا ہوگا کہ کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی قرآن کریم کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے پہلے رکو کا خلاصہ سمجھ جائیے کہ پہلے رقو میں کیا بات کیا ہونی ہے سب سے پہلے تو روح مق لائے گئے پھر یہی بتایا گیا کہ یہ جو آیات ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں اللہ تعالی کی کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے جو کچھ نازل ہوا وہ برحق ہے لیکن پھر بھی لوگ اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یہ بات آپ کو میں نے ارز کی تھی کہ دیکھیں مکہ کے اندر کچھ اور ترتیب تھی مکہ میں کچھ اور بات تھی اور مدینہ کے اندر مدینہ میں آس پاس کیونکہ یہودی بھی آ چکے تھے مدینہ میں احکام نازل ہو رہے ہیں مدینہ میں احکام نازل ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ کون ہے اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے آسمان کو ٹھیک ہے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے ٹھیک ہے نا اور سورج اور چاند بنا دیا اور ہر چیز باقاعدہ جس اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو حکم دے دیا وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں نا یعنی ایک ایک چیز کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ دن تھوڑی دیر پہلے نکل آئے نکلنا تو اس نے اگر مثلا آج کل لاہور کے اندر اگر پانچ بجے صبح صادق ہونی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ جی کل جو ہے اگر پانچ بج کر ایک منٹ تھی تو کل صبح صادق چار بج کر اٹھاون منٹ پہ شروع ہو جائے نہیں وہ اسی ٹائم کے اوپر ہی آئے گی سورج کا نکلنے کا ٹائم اسی طرح ہی رہے گا ہاں دن چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے پورا کا پورا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ایک تدبیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ کائنات کا نظام انسان کو بھی اس کو ایک مربوط نظام کے تحت رکھا ہے نظام کے تحت بنائی گئی ہے پوری کائنات کو دیکھیں آپ ہر چیز جو ستارہ ہمیں آج نظر آتا ہے جو ستارہ ہمیں آج جس جگہ پہ نظر آتا ہے وہ کل ہمیں چار منٹ پہلے اسی جگہ کے اوپر نظر آئے گا چار منٹ پہلے مثلا اگر ہمیں آج آٹھ بجے نظر آ رہا ہے تو کل ہمیں وہ سات بج کر چھپن منٹ پر اسی جگہ کے اوپر نظر آئے گا ستاروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ چار چار منٹ کا فرق آتا رہتا ہے چار چار منٹ کا وہ فلکیات کی بات ہے لیکن ستاروں میں ایسا ٹھیک ہے سورج کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا سورج تو جس طریقے سے بھی چل رہا ہے وہ پورا کا پورا ایک نظام ہے ستاروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کائنات ہماری گھوم رہی ہوتی ہے گرد گھوم رہی ہے تو زمین تھوڑا سا آگے چلی جاتی ہے تو یہ ایک پورا کا پورا نظام ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز چل رہی ہے تو ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کو ایک پورے ایک نظام کے تحت رکھا ہے تو تم بھی اپنی زندگیوں کے اندر ایک نظام کو لاؤ جو لوگ اپنی زندگیوں میں نظام کو لایا کرتے ہیں نظام کے تحت کام کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام بھی لیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کا کام بھی جو مفید کام ہوتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں لیکن نظام کے تحت کام کرتے ہوں لیکن اگر نظام نہیں ہے کوئی ڈسپلن نہیں پایا جا رہا تو پھر سارا کا سارا سارے اوقات ضائع چلے جائیں گے سارے اوقات چلے جائیں گے تو قرآن ہمیں یہ بھی پیغام دے رہا ہوتا ہے بار بار دیکھیں ایک انسان کو مجھے جاری دیکھو ہر چیز کائنات کو دیکھو تو صحیح کیسے ایک نظام کے تحت چل رہی ہے کیسے نظام کے تحت ایک یہ پیغام ہوتا ہے اس کا چلانے والا کوئی ہے ایک تو یہ پیغام اور دوسرا پیغام یہ بھی ہے کہ جب ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہے تو میری زندگی بھی ایک نظام کے تحت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، وہ اللہ کون ہے جس نے زمین کو بچھا دیا زمین پھیلا دی ہے زمین پھیلائی اس کے اندر پہاڑ دریا وغیرہ لگا دی... دریا پہاڑ لگا دیے گئے دریا آ اس کے اندر ٹھیک ہے اور ہر سمرات یعنی ہر قسم کے جو پھل ہیں ان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا گیا جوڑا جوڑا پیدا کیا گیا پھلوں کے اندر جوڑا جوڑا پیدا کیا گیا थीके? اور اللہ تعالی دن پہلے رات یعنی رات آ جاتی ہے پھر دن آ جاتا ہے اس طریقے سے دن رات کا نظام ایک چل رہا ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہ دیکھ کر فوراً پہچان جائیں گے کہ بھائی سارا نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے یہ کیسے چل رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک سسٹم بنا دیں اور وہ خود بخود سسٹم چلتا رہے آج کل کمپیوٹرائز نظام آ گئے سب کچھ ہو گیا لیکن اس کمپیوٹر کو چلانے کے لیے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ خود بہت چیزیں چلتی رہیں گی تو ایک چھوٹا سا سسٹم جب خود نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات جس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے اگر آپ آج کی تحقیقات کو غور کریں تو میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں فلکیات کے حوالے سے کافی زیادہ اس چیز کو اللہ کے وجہ سے پڑتا رہتا ہوں تو ایسے ایسے ستارے بھی ہیں جو لاکھوں سال پہلے چمکے ہیں لاکھوں سال اور لاکھوں سال بعد ان کی روشنی ابھی ہمیں پہنچ رہی ہے اور زمین یعنی جو وہ ہے کتنی تیزی سے لائٹ سفر کرتی ہے یعنی لائٹ کی جو سپیڈ ہے لائٹ کی جو سپیڈ ہے اگر ایک سیکنڈ کے اندر وہ زمین کے گرد سات دفعہ چکر لگا سکتی ہے لائٹ تو لاکھوں سال پہلے چمکنے والے ستاروں کی روشنی ابھی پہنچ رہی ہے اور ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ستارہ اس وقت موجود بھی ہے یا ختم ہو چکا تو کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کو چلانے والا کوئی ہے جو چلا رہا ہے اس نظام کو ٹھیک ہے نا اور پھر اللہ تعالی نے یہاں پہ یہ بات بتائی کہ دیکھو زمین کے اندر مختلف خطے بنائے گئے مختلف قسم کے قطے ہیں قطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے پاس ہیں انگور کجور کے درخت پائے جاتے ہیں کچھ دوہرے تنے والے ہیں کچھ اکہرے تنے والے یعنی کچھ دوہرا دو تنا ہوتا ہے کسی میں ایک تنا ہی ہوتا ہے اس طریقے سے سارا کا سارا یہ ایک ایک چیز جو ہے نا یعنی عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو غور تو کرو ان عقل والوں میں اور آپ دیکھیں گے ان میں یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وہ آیت آ رہی ہے کہ بھائی لکو یا تفکر کرنے والے عقل رکھنے والے یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد ایک اشکال وہ اشکال یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے مٹی ہونے کے بعد ہم دوبارہ پیدا ہوں گے یہ تو ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے مٹی ہونے کے بعد تو یہ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں یہ کافر لوگ ہیں جو اس قسم کے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے گلوں میں اصل میں توک ڈال دیا گیا ہے توک جب انسان کے پڑ جائے نا جس وقت آپ ایک پٹا باندھ دیتے ہیں تو پھر انسان ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا صرف ایک ہی طرف تو ان لوگوں نے بھی بس ان کے گلوں کے اندر ایک توک پڑا ہوا ہے تو وہ دیکھنے کی صلاحیت سے یہ لوگ محروم ہو چکے ہیں حقائق کی طرف غور ہی نہیں کرتے حقائق کی طرف غور ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے نا یہ لوگ جہنمی ہیں یہ اسی میں رہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ سارا کا سارا یہ پورا کا پورا وہ بتایا جائے گا اب دیکھ لیجیے آ جائیے پہلے رقو انشاءاللہ ہم ابھی پڑھتے ہیں رحیم میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں ہر ہر لفظ کا ترجمہ بتا دیتا ہوں جو مشکل الفاظ ہیں پھر انشاءاللہ با محاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں الف رو آگے حروف مقطع ٹھیک ہے نا یہ تو آگے حروف مقطع جب حروف مقطعات آگے پھر آگے وہی ذکر جو میں نے آپ سے کہا تھا تلک آیات الکتاب آئے نا تلک آیات الکتاب ہے نا تلک آیات الکتاب تلک اس میں اشارہ ہوتا ہے آیات الکتاب کتاب کی آیات یہ جو ہے اور آگے جو ہے ان نازل کیا گیا ان ضلع کا مطلب ہے نازل کیا گیا میرے رکا کا تیرے پروردگار کی طرف سے الحق کو حق کا معنی حق ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات حق ہے ٹھیک ہے اور لا یو کا مطلب کیا ہوگا کہ ایمان نہیں لاتے لا یو مینون کا مطلب ایمان لانے والے لا یو ایمان نہیں لانے والے اب دیکھیے اس کو الفلام را ان کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس سے کیا مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے اللہ رحرف مک بس ٹھیک ہے اللہ ہی اس کی مراد جانتے ہیں اللہ ہی اس کی مراد جانتے ہیں تلک آیات القاب اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں تلک آیات الکتاب یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں وزیع اون ضلع علیقہ میں حق کو ولزی اون کا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا والذی وہ انزلہ علیہ کا جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف مر ربی کا تمہارے پروردگار کی طرف سے کیا جواب یعنی آگے خبر آ رہی ہے الحق کو وہ برحق ہے وہ برحق ہے یعنی قرآن پاک جو نازل کیا گیا وہ برحق ہے ولا کنا اکثر ولاکن کا مطلب لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ٹھیک ہے نا یعنی اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے اس کے اوپر اللہ آیت نمبر دو کے ترجمہ دیکھیے گا رفا رفا کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا رفا کا مطلب کیا بلند کیا رفا کا مطلب ہے بلند کیا اسماواد اس سماوات سے مراد آسمان آسمان کہاں ہیں آج کی سائنس کہتی ہے کہ بھائی کوئی آسمان نہیں ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ کوئی آسمان نہیں ہے بات یہ ہے کہ آسمان اتنے بلند ہیں کہ سائنس کی نظر ہی اس تک نہیں پہنچ سکی سائنس اس تک تک پہنچی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ساری کائنات اتنی بڑی ہے انفائنائٹ کائنات ہے انفائنائٹ کا میری یہ کیا ہے لامحدود کائنات ہے تو آسمان کدھر ہے ہم یہی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی لامحدود تمہارے نزدیک وہ ہے نا ان سے اوپر ہے آسمان اس سے اوپر ہے آسمان تو آسمان ان سے بھی اوپر ہے جہاں تک تم پہنچ نہیں سکے تو جہاں تک تم جس کو تم دیکھو نہیں تم اس کا انکار کر دو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز مجھے نظر نہیں آئے گی تو میں اس کا انکار کر دوں تو یہ ایک وہ ہے اس لیے اللہ رفع, س... رفع السماوات یعنی رفع کا مطلب بلند کرنا اسماواد سے مراد بغیر امادین امد کا مراد کیا ہوتا ہے ستون ٹھیک <متحن> ہے امد کا مطلب کیا ہوتا ہے ستون امد سے مراد ایک ہوتا ہے امداد اپنے لفظ قتل امد. قتل ٹھیک ہے نا یعنی اپنے اختیار سے یعنی جو قتل کیا جاتا ہے امت وہاں پہ لوگ اس کو لفظ بول جاتے ہیں قتل امد امد کہنا ٹھیک نہیں ہے قتلے امد ہے میم ساکن ہے امد ستون کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا میم ساکن ہوتا ہے کا مطلب ہے میم ساکن ہے اور عمد, عمد سے مراد کیا ہے ستون ترونا ترو کا مطلب یہ ہے کہ تم جس کو تم دیکھتے ہو یعنی ترو ٹھیک ہے جس کو تم دیکھتے ہو ترو نہا سستا سم مستوا استوا سے مراد آپ نے بس یہاں پر یہی بات کرنی ہے کہ استوا سے مراد کے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے پھر عرش پر استوا فرمایا استوا فرمایا اس کے اندر آگے بحثوں, آگے بحثوں میں نہیں جانا کہ اللہ تعالی نے استوا کیسے کیا استوا کے اصل معنی جو ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوا کرتے ہیں کہ اس میں جیسے کہ کوئی چیز سیدھا ہونے کے ہوتے ہیں استوا کے اصل معنی سیدھا ہونے کے یا قابو پانے کے یا بیٹھ جانے کے ہوتے ہیں استوا کے معنیٰ بیٹھ جانے کے تو جب ہم اللہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا تو نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ اللہ یہ بیٹھ گئے تو بیٹھنا یہ بیٹھنا یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کہنا یہ درست نہیں ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہے مخلوقات کی طرح نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایسی وہ نہیں کرنی استواق کا مانا اس پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ بڑے اعتراضات ملیں گے بعض مفسرین نے بہت زیادہ ایسی باتیں کی ہیں اور آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس استواق کے ذریعے سے ٹھیک ہے نا بس ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے عرش پر استفا فرمایا ہے یعنی اللہ تعالی نے عرش پر استفا فرمایا ہے کیسے فرمایا وہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں ہم جیسے اللہ تعالی کے لیے آتا ہے نا کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی بندہ کہے کہ جی ہاتھ ہیں یا قرآن پاک میں جس طرح ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی کی مٹھی کے اندر تو اللہ تعالی کے لیے مٹھی ثابت کرنا اس قسم کی اس کی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتے ہیں ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے بس ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی اللہ ہی جانتے ہیں ہماری عقلیں محدود ہیں چھوٹی عقلیں ٹھیک ہے جی ایک بات تو یہ ہو گئی تو یہ استفاق کے مراد کیا ہوگئے استفاق کے لفظی معنی ہوتے ہیں بیٹھ جانے کے استفوا کے معنی ہوتے ہیں بیٹھ جانا ٹھیک ہے یا یہ ہوتا سیدھا ہونے کے معنی ہوتے ہیں الل ارش ارش وہی جو آسمانوں سے اوپر ارش پایا جاتا ہے اللہ تعالی کا جو عرش ہے سخرا سخ کا ماننا ہوتا ہے مسخر کر لینا مسخر کر لینا کابو میں لے آنا اپنے کابو میں لے آنا، کسی چیز کو ہم کہتے ہیں اس نے مسخر کر لیا تو کیا مطلب اسے کابو میں آ گئی تو سخ سے مانا ہے کابو میں لانا اور کمر سے شمس سے مراد سورج ہوتا ہے اور سے مراد چاند ہوا کر یجری جرا یجری کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے ٹھیک ہے نا جرا یجری کے ہوتے ہیں چلنے کے چلنا اور اج علی اجل کہتے ہیں مدت کو اجل کہتے ہیں مدت کو اور مسم مسمن سے مراد کیا ہے ایک مقررہ مدت مسمن سے مراد کیا ہوگی ایک مقررہ مدت ٹھیک ہے اور یودب برو ہم ایک لفظ اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں تدبیر کرنا تدبیر کرنا تو کرنابرو یہ دبرا یودب تدبیرا تدبیر کرنا کسی چیز کے لیے امر سے مراد کام ہوتا ہے یوفس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھول کھول کر بیان کرنا یوفس سلو ہم کہتے ہیں تفصیل اس کی تفصیل کیا ہے تو یہ یوفس سے ہے نا بے لکا رب کہتے ہیں ملنا لکھا کہتے ہیں ملنے کو ربکم اپنے پروگار سے تو کنون ٹھیک ہے نا تو یقین کے ساتھ ہے یقین کے معنی ہوتے ہیں تو کا مطلب یقین کر لے یہ لفظی ترجمہ آپ کو کرایہ کروں یا نہ کرایا کروں یہ نہ ہو کہ آپ بور ہونا شروع ہو جائیں لیکن عمومی طور پر پہ کراتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ لفظوں کی ایک پہچان ہونا شروع ہو جائے اس لیے لفظی ترجمہ کرواتا ہوں تو اس کو نہیں کرواتا ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے اگر وہ ہے باقی ساتھی بھی وہ کر لیں یہ نہ ہو کہ اس کے بعد دفع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو بس آپ صرف ایک بات کر دیجیے کیا لفظی ترجمے میں کیوں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے لفظی ترجمہ اس لیے کرواتا ہوں کہ پتا ہونا چاہیے الفاظ کا ترجمہ تو پتہ ہو کچھ نہ کچھ اور صرف کے اندر ان جب ہم کریں گے صرف کے اندر تو وہاں سے ہم پھر صحیح ترجمہ سیکھ رہے ہیں وہاں سے یہ پتا چلے گا دیکھیں میں تو یہاں پہ مستری معنی بیان کر رہا ہوتا ہوں اور میں ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے مستری معنی کیا ہوتا ہے مستری معنی کہ میں مستر کے معنی بیان کر دیتا ہوں مستری مانا اور چیز ہوتی ہے اور سگے کا ترجمہ اور ہوا کرتا ہے لیکن میں آپ کے سامنے ایک مستری مانا رکھ دیتا ہوں تاکہ جتنی بھی اس کے مادہ آ رہا ہوں جو اس کی روٹ ہوتی ہے جو اس کی روت مادہ تو وہ سارے کے سارے آپ کو مصری مانا آ جائے تو اس ساری روت جتنی بھی اس مادہ سے الفاظ بنتے ہوں گے وہ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اسے کیا کیا اس کا کیا ترجمہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھیے اللہ الزی رفع السماوات اللہ الزی اللہ وہ ہے اللہ الزی اللہ وہ ہے رفع السماوات جس نے رف اسما واطمانوں کو بلند کیا جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر امدن بغیر, امدن بغیر ستونوں کے ٹھیک ہے نا بغیر آمدن اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے ترو نہا جس کو جو تمہیں نظر آ سکیں یعنی جو تمہیں یعنی ایسے آسمانوں کے ساتھ بلند کیا یعنی جو تمہیں نظر نہیں آتے نا یعنی ٹھیک ہے نا آنکھوں نظر نہیں آتے بغیر تراؤ یعنی ایسے ستون کوئی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا ستونوں کے بغیر ستونوں کے بغیر ستونوں کے تراؤ نہا جو تمہیں نظر آ سکے مطلب ہے کہ تمہیں وہ ستون نظر نہیں آتے یعنی گویا کہ اللہ نے بغیر ستونوں کے ہی آسمانوں کو بلند کیا نا سورہ رات چل رہی ہے آیت نمبر دو چل رہی ہے سورہ رات مدنی سورت نرے کے اندر سورہ رات ٹھیک ہے یہ تیرویں سورت ہے پرانے پاک کی ترتیب کے لحاظ سے تیرہویں سورت سورہ رات تیرواں پارا تیرواں پارا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا ایسے ستونوں کے ساتھ جو یعنی جو تمہاری یعنی بغیر ستونوں کے اللہ نے بلند کیا بغیر ستونوں के بلند کیا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بغیر ستونوں کے بلند کیا وہ کس طرح کھڑا کیا ہوا ہے کہ ب... یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو کھڑا کیا ہوا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا جو سیول انجینئرنگ کرتے ہیں نا لوگ آرکیٹیکٹ بنتے ہیں جو چیزیں بلند کی جاتی ہیں جتنی چیزیں بلند ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پلرز لازمی لگائے جاتے ہیں جو جو آپ چھت کو بلند کرتے جاتے ہیں جتنا چھت اونچا ہوتا جائے گا آپ کو پلرز لگانے پڑیں گے اس کے اندر اگر آپ پلرز نہیں لگاتے اور آپ صرف دیواروں کی مدد کے اوپر رہتے ہیں چلو یہ جی, ہم دیواریں بنا دیتے ہیں دیواروں کے اوپر تو اس چھت کے گرنے کا ہوتا ہے پھر باقاعدہ اس میں ہم سٹریس انالیس کرتے ہیں سٹریس انالیس یہ ہوتی ہے کہ کتنا بوجھ پڑ رہا ہے اس دیواروں کے اوپر یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے تو یہاں پر کتنے پلرس لگائے جائیں گے ایک لگے گا دو لگیں گے تین لگیں گے کتنے فاصلے پر لگیں گے یہ باقاعدہ اسپیس انالیس کیا جاتا ہے جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو جو اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا تو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا اب انسان ہے سوچنے والا واقعی مان ہے یہ بلند ہے اب آسمان ہمارے لیے چھت کی مانند ہیں چھت کی مانند ہیں تو چھت بغیر اتنا بلند ہے لیکن بغیر کسی ستون کی ہے تو یہ واقعی اللہ کی قدرت کاملائی ہے یہ اللہ کی قدرت کام لائی ہے جس نے اس طرح کر دیا وردنا کوئی بھی ایسا کر نہیں سکتا ٹھیک ہے یعنی ستونوں کے ساتھ اللہ نے یعنی اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں ٹھیک ہے یعنی بغیر ستونوں کے اللہ نے بلند کیا اس کو سما الرش پھر اس نے عرش پر استفا فرمایا سمستوا سم اللہ اش پھر اس نے اش پر استفاح فرمایا کیا استوا کیا اس میں آگے نہیں جانا ابھی یہ ہماری بحث نہیں ہے اس میں نہیں پڑھنا کہ فلاں نے کیا کہا تھا فلاں نے کیا کہا تھا یا آج کل کی تفاثر میں یہ لکھا ہوا ہے یا علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ نے کیا لکھ دیا تھا اس میں نہیں جانا ہم ہمیں نہیں جانا بس اللہ نے استوا پر اش فرمایا کیسے فرمایا یہ ان کی ذات جانتی ہے ہم نہیں جانتے ہم چھوٹے لوگ ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ٹھیک ہے جی تو پھر اس نے ارش پر استفا فرمایا وہ سخ خرشم اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا سورج کو کام پر لگا دیا کلوئری لی اجل مسم کلریلی اجل مسم ایک میاں مدت تک کے لیے روان دوا ہے کل کل ہر چیز یجری چل رہی ہے لی اجلن ایک معین مدت کے لیے ایک معین میاد کے لیے چل رہی ہے ایک مہین مدت کے لیے چل رہی ہے کب تک چل رہی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے جس وقت اللہ فیصلہ فرمائیں گے بس ٹھیک ہے کہتی ہے کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے دن ب دن پھیل رہی ہے کائنات سائنس کی تھیوری آپ نے پڑی ہوگی بگ بینگ تھوری زمین سورج سب کچھ ایک اکٹھے تھے پھر گیسز کی ایک وہ بنی دھماکے ہوئے اور یہ اس طرح ایک دوسرے سے دور ہونے شروع ہوئے آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے اور کچھ چیزیں ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے تو جو ٹھنڈے ہوئے تو وہ سیارے بن گئے آہستہ آہستہ کرتے کرتے ستارے دور دور تک جاتے گئے جاتے گئے اور اس وقت بھی کائنات پھیل رہی ہے کائنات پھیل رہی ہے اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے وہ ایک تجربہ بھی کیا تھا کہ کائنات کا وجود کیسے ہوا تھا کائنات کا وجود کیسے ہوا تھا کہ جی ہائیڈرونس جو وہ کرتے تھے ہم ہر چیز ایک موین مدت کے لیے روان دوا ہے یدبر الامر یو برمرا وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے یو فصل ہے وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے یو فصل نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لا الکم بلکا ارو تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے لا الکم بے ملنا ہے نا بے لکا کہ تم نے اپنے پروردگار سے جا کر ملنا ہے تو کنو تم کو تمہیں یقین آ جائے اس بات کا جو اللہ اتنے ایسے چیزیں بنا سکتا ہے قادر ہے کہ تمہیں اٹھائے گا قیامت کے دن اور تم اس سے ملو گے جا کے تو یہ ساری چیزیں یعنی گویا کے اگر اپنے مقصد تک لانا ہو پہلے اس آدمی کو ارد گرد کی چیزیں نشانیاں بتا دینا یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے قرآن کا ایک اسلوب ہے ان باتوں کی طرف لایا جائے جو ہم ظاہری مشاہدہ کرتے ہوں بھی کہا جائے اچھا یہ چیز دیکھتے ہو یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھنے کے بعد اس سے اپنے مقصد کی طرف لایا جائے ٹھیک ہے جی تو یہ ہوا مد ال کا مطلب ہے کہ پھیلانا مدا کا مطلب کیا ہے پھیلانا مد آپ نے سنا ہوگا الف مد آ ہم کہتے ہیں نا الف مد آ مطلب ہے کہ آواز پھیلتی ہے نا اس کے اندر آ مد کھینچنا ہوتا ہے اس میں تو مدا کا مطلب کہہ کہ کیا پھیل... اللہ نے بچھایا ہے نا زمین کو اللہ نے بچھا دیا پھیلا دیا پھیلایا اور ایک اس کو بال کی شکل میں بنا دیا بال کی شکل کے اندر زمین پھیلی ہوئی ہے زمین ہر طرف سے بچھی ہوئی ہے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ سے ارض کی تھی جو کہا جاتا ہے کہ زمین بچھی ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ زمین تو گول ہے سائنس کہتی ہے زمین گول ہے اللہ کہتے ہیں زمین ہم نے بچھا دی ہے تو یہ کیا بات ہوئی یہ میں ایک... ایک... اس کو آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں ٹھیک مطلب ہے نا رواسیا پہاڑوں کی جمع یعنی پہاڑ کی جمع رواسیا انہارا دریا انہار دریا کے لیے جیسے نہر ہم تو اردو میں نہر بولتے ہیں لیکن عربی کے اندر جب نہر کا لفظ بولتا ہے دریا بولا جاتا ہے اس سے مراد پہ دریا سے مراد دریا تو دریا. ومن کل سامارات. سامارات سمر پھل کو کہتے ہیں سمارات اس کی جمع آ جاتی ہے ٹھیک ہے جالا فیا زوجین زوجین سے مراد زوج یا زوجین یعنی جوڑا جوڑا جوڑا ٹھیک ہے نا زوجین جوڑا جوڑا بنایا اثنین اسنین دو اسنائن کس کہتے ہیں دو کو کہا جاتا ہے یوکشی یہ میں نے پہلے بھی ترجمہ آپ کو کہاری ہو جاتی ہے تو گشی تاری ہوگی یوکشی کا مطلب کیا ہے کہ چھا جانے کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ سے مراد ٹھیک ہے یا تفقر آگے آئے گا یا تفک قرون اس سے مراد ہے غور و فکر کرنے والے اب دیکھیے اس آئک کا ترجمہ دیکھیے وہی وہ, وہی ذات ہے مت الارضہ جس نے زمین پھیلائی وہ جالافیہ روا اور اس میں پہاڑ بنائے وہ انہارا اور دریا بنائے من کلامات كُلِّ کلاتے اور اس میں ہر قسم کے پھلوں میں سے جا اس, اس نے دی بنا دی اس میں سے اس یعنی دو, دو جوڑے پیدا کیے ہر قسم کے پھلوں میں دو دو جوڑے پیدا کیے اللَّيْلَ النَّهَارَ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے نہارا وہ دن کو رات کی چادر اڑا اڑا دیتا ہے یعنی اگر اوڑھ لینا جس طرح ہوتا ہے ان نفیزا لکھا حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان نفیزہ لکھا ان تمام باتوں میں لیا تن لیا تین ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں جو غور و فکر کرے گا وہ خود بخود اس طرف آئے گا کہ واقعی یہ کوئی ذات ہے جو یہ سب کو سب چلا رہی ہے گویا اللہ اپنی یہ ساری کے ساری اپنی ایک بتا رہے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں میں کون ہوں میں نے یہ کام کیے یہ سارے تمہارے لیے کیے تو اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں یعنی جو غور و فکر کریں گے جو غور و فکر کرتے ہیں اب آ جائیے ایک بات ٹھیک ہے ایک بات کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جوڑا جوڑا پیدا ہوئے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا ہوئی تو پھلوں میں جوڑا جوڑا پیدا ہونے سے کیا مراد ہے کہ پھلوں میں جوڑے جوڑے کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ جی اب کہا جائے کہ بھائی ایک مزکر پودا ہو ایک مونس پودا ہو ایک مزکر ہو ایک مونس ہو ٹھیک ہے تو بعض تو ایسے پودے ہیں کہ وہ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ جوڑا جوڑا پیدا کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جو ایک مزکر ہوتا ہے ایک مونس باز ایسے بھی درخت ہوں گے جیسے کہ کجور کا آپ نے سنا ہوا اور کجور جب لگائی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی دو دو دو گٹھلیاں لگائی جائیں کجور کی دو دو گٹھلیاں لگائی جائیں اس کے علاوہ جو اب جن ساتھیوں نے باٹنی وغیرہ پڑھی ہوئی ہے باٹنی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باٹنی کے اندر وہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی جب پھول کے اقسام بتا, پھول کے وہ بتائے جاتے ہیں حصے بتائے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے اندر کون کون سی چیزیں اینترس پائے جاتے ہیں اسٹگما پایا جاتا ہے تو یہ اس کا میل پارٹ ہے یہ اس کا فیمل پارٹ ہے پھول کے اندر ہی جو اس کے پھول ہوتے ہیں تو اسی سے جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اسی میل پارٹ سے اڑ کے جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اس کے اندر پارٹ کی طرف جاتے ہیں دانے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اس کے اندر ہی رکھا ہوا ہوتا ہے سسٹم رکھا ایسا ہوا ہوتا ہے اگر درخت ایک ہی ہے تو اسی کے اندر ایسا سسٹم رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی میل اور فی میل کا سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آگے فرٹیلائزیشنز ہوتی ہیں اور آگے پھل نکلتے ہیں پھول ویرہ نکلیں گے پھل ویرہ نکلیں گے اس طریقے سے سارا کا سارا ٹھیک ہے جی تو یہ یہ ایک چیز وہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تو جوڑا جوڑا سے مراد کیا کہ یہ نہیں ہے کہ ہر درخت کا ایک مزکر پودا ہوگا ایک مونس پودا ہوگا ایک پودا ہوگا ایک پودا ہوگا نہیں ایسا ہی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اسی ایک ہی درخت کے اندر اللہ کیا کر دیتے ہیں اسی سے ہی ویسا کر دیتے ہیں کہ کچھ جو اس کے پھول آتا ہے تو اسی کے اندر مزکر اور مونس کا سسٹم رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے سے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے آگے وفیل ارض وفیل ارض آئٹ نمبر چار وفیل ارض کتا سے مراد ہے مختلف ہم کہتے ہیں نا کتا زمین. زمین. حصہ ٹھیک ہے نا کتاون یعنی حصے جو ہے نا ایک واحد ہے اور کتاون یہ اس کی جمع ہے میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کسس کسن كس ہے نا کس ستن کس ستون واحد ہے اور کس کی جمع ہے فیالون کا وزن میں نے کہا تھا فیالون تو یہاں پر بھی کیا آ گیا کتاؤ یہ فیال ان کا وزن آ یہ جمع آ گیا کتاون ٹھیک ہے متجاو کتاون سے مراد کتا زمین یعنی حصہ متجاو راتن متجاو راتن سے مراد کیا ہے جو پاس پاس واقعہ ہونے والی چیز ہوتی ہے متجاو راتن ٹھیک ہے نا ہم پڑوسی کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے ہیں جار کا لفظ جار جار کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پڑوسی کے لیے عربی کے اندر جار کیسے کہتے ہیں پڑوسی کو کہتے ہیں متجاو رات سے مراد کیا ہے کہ پاس پاس ہونا واقع ہونا اور جنات سے مراد کیا ہے باغات جنت کو جنت سے کہتے ہیں کہ وہ باغات والی ہوگی تو جنات سے مراد کیا ہے باغات من انابن آناب انبن کی جمع انابن انا انگور کو کہتے ہیں اناب اس کی جمع انگور ٹھیک ہے وزر ان وزر اور کیا ہوں گے کچھ یعنی وزر ان ٹھیک ہے نا یعنی اس میں سے کیا ہوگا کہ زرون سمراد کھیتی وغیرہ ہی ہوتی ہے وہ زر ان سمراد کھیتی وغیرہ ہوتی ہے وہ نخیل ان کہتے ہیں کس کو کجور کو کہا جاتا ہے نخیل ٹھیک ہے نا کجور کو کہا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے اس میں سے سن وان وغیرہ سین وان سن وان وغیرہ سینوان سنوان وغیروان سے مراد کیا آ جائے گی کہ کچھ جو ہے نا وہ دوہرے تنے والے ہیں کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور وغیر السنوان سے مراد کیا آ جائے گی کہ کچھ جو ہے نا اکیر تنے والے یعنی دوہرے تنے نہیں ہے اس میں دوہرا یعنی ڈبل ڈبل تنا نہیں ہی ہے سنگل ہی ہے ٹھیک ہے نا اور یس کا پانی پلایا جاتا ہے بیما ان وائر یعنی پانی ٹھیک ہے اور نفاذلفاضیل کا مطلب فضیل دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے فضل و فی القل کھانے کے اندر یعنی کھانے میں یا ذائقے میں آپ کہہ رہے ہیں ذائقے کے اندر وہ کیا رہتا ہے تو اب دیکھ لیجیے اس ترجمہ دیکھیے ایک نمبر چار کا وفیل ارض متجاورات وفیل ارض اور زمین میں مختلف کتے ہیں متجاو جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں ناتم ان آنابن و ذر و نخیل و جن اور انگور کے باغ ذروں و نقیل اور کھجور کے درخت بھی اس میں ہیں سنوان و غیر و جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکیری تنے والے ہیں یوسقا با واحد سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں سب ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں وہ نفضلباظ آل فی العقل اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوکیت دے دیتے ہیں دیکھیں نا ہوتا ہے نا کوئی کہتا ہے یار یہ آم گرمیوں میں آم آتے ہیں آم جو ہے وہ کہتے ہیں پھلوں کا بادشاہ ہے آم پھلوں کا بادشاہ ہے لوگ کہتے ہیں جی آم کو تو مزہ ہی کچھ اور ہے تو بعض کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے بعض اس سے نہیں ہر بندے کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے لیکن اکثریت ایک وہ ہوتی ہے ایک زیادہ کسی چیز کو پسند کرتی ہے تو ذائقے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں نفیزا علی کا یقیناً ان سب باتوں میں آیاتن لیکومیا کیلود ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل سے کام لیں کتا متجا و رات کو سمجھیے گا دیکھیے گا آس پاس زمینیں ہوتی ہیں آس پاس زمینیں ہوتی ہیں لیکن ایک زمین کیا ہوتی ہے کاشت کے قابل ہوتی ہے دوسری زمین کیا ہوتی ہے کاش کے قابل ہی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کاش کے قابل ہی نہیں ہوگی ایک زمین بڑی کاشت کے قابل, ہے. کے قابل ہے دوسری طرف زمین کاشت کے قابل ہی نہیں ہے نا ایک حصے میں میٹھا پانی نکل رہا ہوتا ہے ایک میں کڑوا پانی نکل رہا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ خود سعودیہ کا ہی آپ حالات دیکھ لیں تائف ٹائف مکہ کے قریب ہے نا ٹائف ٹائف کی آب و ہوا کو دیکھیے مکہ کی آب و ہوا کو دیکھیے مکہ کی آب و ہوا, ہوا گرم ٹائف کی ہوا خوشگوار تائف کے اندر کس طرح کے پودے لگ رہے ہیں مکہ کے اندر دیکھیے کیا لگ رہے ہیں؟ یہ سارے آس پاس زمینیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا کا سارا رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساری کی ساری ٹھیک ہے تو یہ ہماری چار آیتیں ہو گئی انشاءاللہ شاء اللہ باقی کلو ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے اب آ جائیں جی سرف کے اوپر سرف والے ساتھی آ جائیں سرف والے ساتھی چار آیتیں ہماری اللہ کے مکمل ہو گئی ہیں اس کی سور رات کی باقی انشاءاللہ کل اس کو ہم مکمل کریں گے ساتھی ہینڈ ریس کر دیجیے